بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يسيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير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 اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے الناس ان وعد اللہ حق فلا لكم ولا لكم باللہ الغرور ان میں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 بلا جس شخص کو اس کے آمالے بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو امداح سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے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 من كان يريد الع عدة فله لا إزدة جميع إليه ي صعد كان الطيب والعمل الصالخ يرفع والذين يمكرون السئات لهم معذاام شد ل عذاب شد هو يبور تم تم لم ازو جا میں دشمن تبا علم اموری البی کدر ان کے جو شخص عزت کا طلبگار ہے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 وتستخرجون حنية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك نبی شرکی کم ولابیوں کا مسنو قبیر اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتی یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے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 ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيد ولا تذر وازرة وذر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ سزا وار و سنا ہے اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ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 امل امو ان اللہ عثم امس مسلم فل قبور ان اللہ ندیر انسل قبل حافظ بشیروں ندیر و ان امت علفی ہے ندیر اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں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 اور اگر یہ تمہاری تقزیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تقزیب کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے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 مختلف کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میں برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے کپاٹ ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں انسانوں اور جانوروں اور چار پائوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی درتی ہیں جو صاحبِ علم ہیں بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے ان الذین یتنون كتاب الله وآقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سررا وعلانیة وانفقوا مما رزقناہم سررا وعلانیتا یرجون سر سر تجارتا لن تب ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقبير بصير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 بیشک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ تم اورفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جَ تُعَدن يدقُونها يحلََّونَ فيِيهَا مِنْ أَساورَ منِنْ دهبِ وَلُؤل أَوِباسُ فيِيهَا حرير وَقالوا حَمْدُ إله الذي أَذهبَعَ الْ الحَذًا إ رَبنلَغَخُر شَكُور هل الذي أَحلََّ ل دَ المُقامةِ مِ فَقْنهِ العيمَّونَا فيِيه نَصَبُ وَلَا ييمَسونَ فيِيه ل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 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بلا تصدور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 ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بے شک اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن كفر فعلیه كفره ولا یزيد الكافرین كفرهم عند ربهم الا مقتا وَلَا یزيد الكافرین كفرهم الا قتا الأرأيتُم شركك الذين تدونَ مندون الله أرون ماذا خلقوا من الأرض أري ماذا خلقوا من الأرض أأَم لهُ شركُم في السماوال أمتيناهُ كتاب فَهُم على بينةٍ من بلإ عيد غمونَ بعدهم بعضضًا إلا غور اللہ ولئن زالتا ان من احد من انہو كان حلیماً غفورا وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پرور کے ہاں نا ہی بڑھتی ہے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 اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بار اور بخشنے والا ہے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 اور بری چال کا بوال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم اللہ کی عادت میں ہر گز تبدل نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے اولم